شروتی نشرو فل فرقی فرق فل ملقی قسم ان کی جو بھیجی جاتی ہے لگاتار پھر زور سے جھونکا دینے والیاں پھر ابھار کر اٹھانے والیاں پھر حق نہ حق کو خوب جدا کرنے والیاں پھر ان کی قسم جو ذکر کا الکا کرتی ہیں حجت تمام کرنے یا ڈرانے کو بے شک جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ضرور ہونی ہے فل و عید البرجت و عید الجلفت و اِدلعت لِأَيِّ يَوْمٍ اُجْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَسْلِ وما أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَسْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ پھر جب تارے محف کر دیے جائیں اور جب آسمان میں رخنے پڑے اور جب پہاڑ غبار کر کے اڑا دیے جائیں اور جب رسولوں کا وقت آئے کس دن کے لیے ٹھہرائے گئے تھے روز فیصلہ کے لیے اور تو کیا جانے وہ روز فیصلہ کیسا ہے چھٹلانے والوں کی اس دن خرابی اَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فقدرنا فنعم القادرون للمكذبين کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا پھر پچھلوں کو ان کے پیچھے پہنچائیں گے مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں اس دن چٹلانے والوں کی خرابی کیا ہم نے تمہیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک معلوم اندازے تک پھر ہم نے اندازہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر اس دن چٹلانے والوں کی خرابی فتح وہ جالی خواتین کم للمكذبين کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی اور ہم نے اس میں اونچے اونچے لنگر ڈالے اور ہم نے تمہیں خوب میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلَقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالقَصْرِ چلو اس کی طرف جسے جھٹلاتے تھے چلو اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ سایہ دے نہ لپٹ سے بچائے بے شک دوزخ چنگاریاں اڑاتی ہے جیسے اونچے محل گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن چٹلانے والوں کی خرابی حد یوم فیا يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فَإن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ وَعِلٌ يَوْمَئِذٍ <لِّلْمُكَذِّبِين> یہ دن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ملے کہ اسر کریں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی یہ ہے فیصلے کا دن ہم نے تمہیں جمع کیا اور سب اگلوں کو اب اگر تمہارا کوئی داو ہو تو مجھ پر لو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی نفیلو بما کنتم تعملون تنو بے شک در والے اور چشموں میں ہیں اور میووں میں سے جو کچھ ان کا جی چاہے کھاؤ اور پیو رچتا ہوا اپنے امال کا سلا بے شک نیکوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِبُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بعدہو کچھ دن خالو اور برت لو ضرور تم مجرم ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی اور جب ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی پھر اس کے بعد کون سی بات پر ایمان لائیں گے صدق اللہ العظیم